أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله و لَكَاذِبُونَ نہم لبون استفل بنا مَا بنین كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ افلا لَكُمْ سُلْطَانٌ کم سلطان بِكِتَابِكُمْ إِنْ کتاب صَادِقِينَ ان کن صادقین مقصد سورہ صافات کا عج المصطفین آجزی ان برگزیدہ مخلوق کی ذکر کی جا رہی ہے جنہیں مشرقین اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں بالخصوص علیہ مسلام بالخصوص فرشتے اور ملائق مشرقین نے انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے تو قرآن مجید ان سماوی مخلوق کی آسمانی مخلوق کی آجزی ذکر کرتا ہے اور ساتھ نو پیغمبروں کی آجزی ذکر کی گئی یہ اب پیغمبروں کی آجزی ذکر کرنے کے بعد دوبارہ مشرقین بالملائکہ یہ جی ان کی تردید کی طرف بات لوٹ آئی سورت کے آغاز میں فرشتوں کی آجزی بیان کی گئی تھی تو اب یہاں پہ رد ہے مشرقین بالملائکہ پہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ فرشتوں کو حصہ دار ٹہرایا ہے اور قرآن مجید یہاں پہ مشرقین کے بعض باطل نظریات ذکر کرتا ہے وہ یہ کہ ایک تو انہوں نے فرشتوں کو اللہ کے ساتھ حصہ دار ٹھہرایا ہے دوسرا یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یہ کہتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے فرشتوں کو مونس بنا دیا ہے تو قرآن ان پر رد کر رہا ہے کہ آیا جب ہم فرشتوں کی تخلیق کر رہے تھے تو کیا یہ اس کی تخلیق کے وقت حاضر تھے کہ میں نے ان فرشتوں کو معنس پیدا کیا ہے تو ان کی تخلیق کے وقت یہ موجود تھے کہ یہ منس ہیں تو قرآن مجید ان پر یہ رد کرتا ہے دوسری بات پھر اللہ کے ساتھ ان کو ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سب سے پہلے تو ان کی جنس متعین کر دی کہ فرشتے یہ مونس ہیں اور پھر انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دینا یہ مزید ظلم ہے ان کا تو قرآن ان پر رد کرتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ ان حصہ داروں سے پاک ہے ہر قسم کے عجز سے اور شرک سے پاک ہے دوسرا یہ کہ مشرق یہ اتنی بے قدری اللہ کی کرتا ہے شرک بھی کرتا ہے اور پھر شرک میں وہ چیز اللہ کے لیے پسند کرتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا یعنی وہ اللہ کی اتنی بے قدری کرتا ہے اور اللہ کو اتنا معمولی سمجھتا ہے اپنے خیال میں کہ اپنے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اللہ کی ذات کے لیے پسند کرتا ہے اور قرآن نے پھر ان پر یہ رد کیا ہے کہ اپنے لیے ان عربوں کو تو بیٹیاں پسند نہیں ہیں اور بیٹے پسند ہیں تو اپنے لیے جو چیز پسند نہیں ہے وہ اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں یعنی ایک تو کرتے ہیں شرک اور پھر شرک میں بھی ظلم کرتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں یہ مختلف انداز ہیں مشرقین بالملائکہ پر رد کرنے کے لیے فسط تہم الرب کلبنا تو الحم البنون تو آپ پوچھیں پیغمبر ان سے ان مشرقین سے یہ الرب کلبنات کیا یہ تمہارے رب کے لیے البنات بیٹیاں ہیں وہ لہم اور ان کے لیے بیٹے ہیں یہ ان کے خیال میں کیونکہ وہ بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان یہ تمیز کرتے تھے بیٹے اپنے لیے پسند کرتے تھے اور بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے سورہ نحل میں آپ لوگوں نے پڑھا ویزا بش راہد بل جہ مسون و ہوم یہ اپنے لیے بیٹیاں یہ پسند نہیں کرتے تھے کوئی اگر انہیں خوشخبری دے کہ تمہارے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا نحل آیت نمبر ستاون تا باسٹھ یہی مضمون یہ گزرا تھا کہ اسی طرح سورہ نجم آیت نمبر اکیس اور بائیس میں بھی آ جائے گا یہ الک و مزکر الانسا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں یعنی تم لوگوں نے جو اپنے نزدیک لڑکوں اور لڑکیوں میں جو معیار قائم کیا ہے تو اللہ کے لیے کمزور چیز اور اپنے لیے بہتر چیز یہ سورہ انعام میں بھی مشرقین کی یہی ذہنیت وہ رد کی گئی تھی کہ مشرق یہ جب مشرقین وہ جب ان کی فصل ہو جاتی یا وہ قربانی کو ذبا کرتے اور قربانی اس کا چڑاوہ دیتے تو اگر یہ اللہ کے حصے میں سے کمی آ جاتی غریبوں کو دیتے تو وہ جو انہوں نے اپنے آلیہ کے کے لیے وہ جو حصہ متعین کیا ہوتا تھا تو پھر اللہ کے حصے میں اس سے نہیں ڈالتے تھے لیکن بابا کے نام پہ جو حصہ متعین کیا ہوتا تو اگر اس میں کمی آ جاتی اور فقیر اور ملنگ آ جاتا تو اللہ کے حصے سے اس میں بھی ڈالتے تھے وجہ یہ کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ گزارا کرتے ہیں لیکن بابا تو قطان گزارا نہیں کرتے تو یہ ہمیشہ یہ اللہ کے بارے میں ان کی یہ کمزور سوچ ہے اور اللہ کو نہایت کمزور سمجھا ہے شرک یہ ایک ایسا ناکارہ عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کو مشرق بڑا کمزور سمجھتا ہے فسطم الرب کل بنا تو وہ اسی طرح آج کے دور میں دیکھ لیں مشرقین یہ اپنے لیے یہ اپنے مال میں جتنا بڑے سے بڑا لبرل ہو لیکن وہ اللہ کے ساتھ وہ اپنی اپنے مال میں اور اپنے گھر میں اپنی بیوی میں کسی اور کو کسی اور کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا لیکن یہ اللہ کے ساتھ کسی نے بتوں کو شریک ٹہرایا ہے تو کسی نے قبر والوں کو شریک تہرایا ہے اور جو اپنے آپ کو دہری کہتے ہیں جو بالکل کسی کو نہیں مانتے تو انہوں نے بھی نیچر کو کہ یہ تمام چیزیں یہ خود بخود وجود میں آئی ہے تو اس نیچر کو اللہ کے ساتھ شریک ٹہرا دیا کہ نیچر نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے حالانکہ یہ جی اپنے لیے کوئی شراکت و تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے فسط تو آپ پوچھیں پیغمبر ان سے الربکل بنات کہ آیت تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں وہ البنون اور ان کے لیے بیٹے ہیں ام خلک نل ملاقت یا پیدا کیا ہے ہم نے فرشتوں کو اناثن عورتیں وہم شاہدون اس حال میں کہ وہ انہیں وہم شاہدون اس حال میں کہ وہ حاضر تھے یعنی وہ دیکھنے والے تھے شہید شہید بمانے دیکھنا جیسے سورہ بقرہ میں آپ لوگوں نے پڑھا فمن شہید من کو جو کوئی تم میں رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور دیکھے فل یا ہو تو اس کا روزہ رکھے تو کیا ہم نے پیدا کیا ہے فرشتوں کو انحصن عورتیں وہم شاہدون اس حال میں کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے انہیں عورتیں پیدا کیا ہے یہ اللہ ان نہ خبردار بے شک یہ لوگ من افکہم کی ہم اف کی ہم بسبب ان کے جھوٹ کے یہ من سببیا ہے یہ اللہ خبردار ان نہم بے شک یہ لوگ من افکہم کی ہم بسبب اپنے جھوٹ کے لکولو نہ کہتے ہیں اور وہ جھوٹ ان کا کیا ہے ولد اللہ یہ کہ اللہ نے نائب بنا رکھے ہیں اور اللہ نے اولاد جنی ہے ولد اللہ اللہ کے نائب نائب ہیں اور اللہ نے نائب بنا رکھے ہیں وہ ان نہ اور بے شک یہ یقیناً جھوٹے ہیں یہ استفل بناتی آلل بنی یہ استفل بناتی آلل بنی اس میں جو یہ حمزہ ہے تو یہ حمزہ استفہام ہے اور جو حمزہ وصل ہے تو وہ محضوب ہے یعنی اصل میں یہ اصطفی ہے لیکن وہ حمزہ وصل اسے حذف کیا گیا ہے یہ استفل بناتے عال البن یہ کیا چنا ہے اللہ نے البناتے کیا ترجیح دی ہے اللہ نے بیٹیوں کو کیا چنا ہے اللہ نے بیٹیوں کو عالل البنین بیٹوں پر کیا ترجیح دی ہے بیٹیوں کو بیٹوں پر کیونکہ مشرقین کے نزدیک وہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے اور بیٹیاں ناپسند کرتے تھے تو قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اپنے نظریے کے مطابق کیا اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دے دی اپنے لیے جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چالیس میں بھی گزرا تھا یہ افاسا ربکم رب واتخذ من منی و انکم لتقولون ان عظیما ما مال کیف تحکمون فتح یہ کیا ہوا ہے تمہیں یہ کیف تحکمون یہ کیا برا فیصلہ کرتے ہو ظلم کرتے ہو ایک تو اللہ کے لیے شریک ٹہراتے ہو اور پھر یہ ظلم کا فیصلہ کرتے ہو کہ رب کے لیے وہ چیز پسند کرتے ہو کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے یہ اپنے لیے بہتر اور اللہ کے لیے کمتر مالکم کئی تحکمون یہ کیا ہوا ہے تمہیں کئی تحکمون یہ کیسے ظلم کا فیصلہ کرتے ہو افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کیا تمہیں اپنے اس عقیدے کی جو بتلان ہے اور اس کا باطل ہونا یہ تمہارے نزدیک واضح نہیں ہے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے یہ افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے یہ ام لکم سلطان کیا ہے تمہارے لیے دلیل واضح کوئی دلیل ہے تمہارے پاس اس شرخ پر فاتو بکتابکم تو لے آؤ اپنی کتاب کتاب سے مراد منزل کتاب ہے وہ جو اللہ کی طرف سے ورنہ مشرک کے پاس تو اپنے بڑے خود ساختہ دلائل ہیں لیکن دلیل سے مراد وہ دلیل ہے کہ جو منزل کتاب سے ہو نازل کردہ کتاب سے ہو فاتو بھی کتاب لے اپنی کتاب انکن تم صادقین اگر ہو تم سچے ابسائت میں مشرقین کا ایک اور باطل عقیدہ کہ اللہ اور جنات کے درمیان نصب جو ہے وہ بنایا تھا کہ اصل میں اللہ نے جات سے جنات کے خاندان میں شادی کی ہے نعوذ باللہ یعنی مشرک کے ایسے باطل عقیدے ہیں کہ انسان اسے زبان پہ نہیں لا سکتا لیکن یہ ایسے باطل عقائد انہوں نے گھڑے تھے کہ اللہ نے کہ ان میں شادی کی ہے اور وہ اللہ کا سسرال ہے اور یہ جو فرشتے ہیں تو یہ اسی سے بیٹیاں جنی گئی ہیں وہ اور بنایا ہے ان مشرقین نے بہن اللہ کے درمیان وہ بہن الجنتی اور جنات کے درمیان نصب نسب کا رشتہ نسب کا ناتا نسب کا رشتہ کہ انہوں نے اللہ اور جنات کے مابین بنایا ہے تو اگر یہ رشتہ ہوتا تو کل کو جنات یہ عذاب میں کیوں حاضر کیے جائیں گے یہ اللہ کے دربار میں حساب کتاب کے لیے کیوں حاضر کیے جائیں گے ولقد عالمت ال اور تحقیق جانتے ہیں یہ جنات ان نمل کہ کے بے شک یہ لوگ حاضر کیے جائیں گے اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے بھی حاضر کیے جائیں گے اور عذاب میں بھی حاضر کیے جائیں گے جنہوں نے شرک کیا ہے اور جو گمراہی کے راستے پہ چل پڑے ہیں سبحان اللہ عام صفون رد ہے شرک پر پاک ہے اللہ ان صفات سے کہ جو یہ مشرقین اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں یہ اللہ عباد اللہ المخلصین یہ اللہ استثنا ہے وہ لمخرون سے کہ یہ لوگ یہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے تو سارے کے سارے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے تو یہاں پہ اللہ اباد اللہ المخلسین مگر وہ اللہ کے بندے المخلسین خالص کیے گئے جنات میں بھی جو اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کی عبدیت کی صفت ہے ان کی اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو وہ عذاب میں حاضر نہیں کیے جائیں گے بلکہ وہ بھی ایمان والوں کی طرح انسانوں کی طرح وہ بھی جنت میں جائیں گے یہ اللہ عباد اللہ المخلصین مگر وہ اللہ کے بندے المخلصین چنیدہ جنہیں چنا گیا ہے اور جنہیں خالص کیا گیا ہے یا المخلصین وہ اخلاص کرنے والے یہ اللہ عباد اللہ المخلصین کا کہ لمخدرون سے اسے استثنا ہے یہ راجہ مانا ہے اور بعض مفسرین اسے یسیفون سے بھی اس کی استثناء وہ ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ عما یسیفون پاک ہے اللہ اس سے ان صفات سے کہ یہ جو یہ مشرقی اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں یہ اللہ عباد اللہ المخلصین لیکن وہ اللہ کے بندے المخلصین وہ خالص کیے گئے اور وہ چنے ہوئے تو وہ اللہ کی بری صفات بیان نہیں کرتے مشرق تو اللہ کے لیے بری صفات بیان کرتا ہے کہ جب تم جج کے پاس جاتے ہو تو وکیل سے نہیں کہتے بادشاہ کے پاس جب جاتے ہو تو وزیر سے نہیں کہتے اور اللہ وہ ہماری براہ راست کہاں سنتا ہے بلکہ درمیان میں یہ واسطے یہ ضروری ہیں اور یہ بری بری مثالیں یہ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کے بندے المخلصین خالص کیے گئے وہ اللہ کی ایسی تنقیص والی صفات بیان نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کی وہ صفات بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کے شاع نشان ہیں سبحان اللہ عامہ یسفون لیکن پہلا معنی وہ زیادہ راجہ ہے پاک پاک ہے اللہ اس سے ان صفات سے یفونہ کہ جو یہ مشرق اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں اللہ عباد اللہ المخلصین مگر نہیں حاضر کیے جائیں گے عذاب میں وہ اللہ کے بندے المخلصین خالص کیے گئے وہ چنیدہ فن نقم وماتون تعبدون جی اب اس میں مشرقین اور ان کے آلیہ ان کا عجز بیان کیا جا رہا ہے ف ان نکم وما تابود نمدون اللہ و ان نکم و بس بے شک تم اے مشرقین وما تابود اور وہ جن کو جن کی تم عبادت کرتے ہوئے یعنی تمہارے وہ باطل آلیہ تمہارے وہ جھوٹے آلیہ تم اور تمہارے آلیہ ما ان تم بفاتنین ہی نہیں ہو تم علیہ ہی اللہ کے مقابلے میں بفاتنین گمراہ کرنے والے کسی کو بھی یعنی اللہ کسی کو گمراہ نہ کرنا چاہے تو نہ تو تم اور نہ تمہارے وہ آلیہ جوٹے آلیہ وہ کسی کو بہکا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں گمراہ کر سکتے ہیں بے فاتین فاتن فاتنین فاتن کی جمع ہے اس میں فائل بہکانے والا گمراہ کرنے والا کسی اور کو صحیح راستے سے ہٹانے والا اور آلے ہی میں زمیر یہ اللہ کی طرف مان تم ہو تم علیہ اس اللہ کے مقابلے میں بے فاتین گمراہ کرنے والے کسی کو بھی ہاں اللہ منہ وصال الجحیم مگر وہ جو داخل ہونے والا ہو جہنم میں یعنی جو مشرک ہے تو تم لوگوں کا دعو صرف اسی پر چل سکتا ہے جہاں تک ایمان والوں کی بات ہے ایمان والوں کو تم بہکا نہیں سکتے اسے گمراہ نہیں کر سکتے و مامنہ اللہ له مقام معلوم یہ اب دوبارہ فرشتوں کے کلام کی طرف بات لوٹ آئی اور فرشتوں کی آجزی وہ بیان کی جا رہی ہے وہ مامن اللہ له مقام معلوم اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی اے و مامامنہ احدن اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی اللہ لہو مقام معلوم مگر اس کے لیے ہے مقام کے دو معانی ہیں یا تو مقام کھڑے ہونے کی جگہ یعنی ایسا نہیں کہ فرشتے اپنی مرضی سے جہاں پہ کھڑے ہونا چاہیں اور جہاں پہ ان کی مرضی ہے وہیں پہ وہ ہوں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ مامنہ اللہ له مقام معلوم اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی مگر اس کے لیے ہے وہ کھڑے ہونے کی جگہ معلوم مقرر کردہ معلوم جانی ہوئی یعنی ہر فرشتے کو یہ اپنی جگہ معلوم ہے وہ جانتا ہے کہ میرے کھڑے ہونے کی جگہ کون سی ہے یعنی یہ بالکل وہ کئی فمت نہیں ہے کہ جس کی جہاں پہ مرضی وہ وہیں پہ بلکہ سارے اللہ کے حکم کے تابے ہیں تو انہیں اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹہراتے ہو فرشتوں ان کی وہ تو اپنی مرضی سے اپنی جگہ کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے و مامن اللہ له مقام معلوم اسی طرح مقام بمانے رتبہ اور مرتبہ اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی مگر اس کے لیے ہے وہ رتبہ معلوم ہر کسی کو اپنا درجہ اور اپنا رتبہ معلوم ہے جبریل کو اپنا معلوم ہے میکائیل کو اپنا معلوم ہے اسرافیل کو اپنا معلوم ہے اسی طرح ہر فرشتے کو اپنا رتبہ اور مقام معلوم ہے تم انہیں اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹہراتے ہو سورہ مریم میں ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ نے کئی کچھ دن جبریل نہیں آئے تھے تو جبریل سے کہا کہ تم جلدی جلدی کیوں نہیں آتے اور مجھے کافی یاد تمہاری پڑتی ہے اور رسول اللہ کو وہ جو وہی اور قرآن کا ذوق تھا وہ حاصل تھا تو اسی لیے اگر چند دن کی تاخیر ہو جاتی تو وہ بے چین ہوتے پریشان ہوتے تو جبریل نے کہا و مانت نزل و الا بمر کہ ہم نیچے قدم نہیں رکھ سکتے مگر تمہارے رب کے حکم سے کیونکہ ہر کسی کو اپنا مرتبہ اور مقام وہ معلوم ہے وہ ان لنحاف اور بے شک ہم ہیں اصوافون صف باندھنے والے جیسے سورت کے آغاز میں کہا تھا وہ صوفات تو جو ایسی محتاج مخلوق ہو کہ وہ ہر وقت وہ اللہ کے سامنے صف باندھے ہوئے کھڑے ہوں اتنے محتاج اور عاجز ہوں اور تم لوگوں نے اسے اللہ کے ساتھ شریک ٹہرایا ہے وَإنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور بے شک ہم ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنے والے فرشتے تو اللہ کو ہر قسم کے شرک سے پاک قرار دیتے ہیں اور تم لوگوں نے انہیں ہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے اصل وجہ کیا ہے قرآن سے جب بندہ روگردانی کرتا ہے قرآن سے جب پھر جاتا ہے تو پھر انسان ایسے نظریات اور ایسے عقیدوں میں وہ بھٹک جاتا ہے یہ مشرقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ یہود و نصارہ یہ بڑے بے وقوف اور احمق ہیں اتنی کتابیں اور اتنے پیغمبر ان کے پاس آ چکے ہیں اور یہ پھر بھی بٹک رہے ہیں اور یہ پھر بھی غلط راستے پر گامزن ہیں ہمارے پاس اگر کوئی کتاب آئی ہوتی تو ہم نے بڑا ایک تیر مارا ہوتا قرآن جگہ جگہ مشرقین کا یہی طرز عمل ذکر کرتا ہے کہ یہ بڑے دعوے کرتے تھے لیکن جب آخری پیغمبر تشریف لائے رسول آئے اور قرآن آیا تو پھر اپنی بات سے مکر گئے اور اللہ کے پیغمبر کی تابے نہیں کی یہ بات یہ سورف انعام آیت نمبر 156 اور 157 میں بھی گزری تھی کہ انتقول ان نما ضل الکتاب اعلیٰ من نے یہ قرآن میں نے اس لیے بھیجی یہ کتاب تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں کو تو کتاب دے دی گئی یہود و نسارا کو منقبل ہم سے پہلے وہ ان کن عمراثت ہم لگافلین اور ہم اللہ کی کتاب پڑھنے سے غافل تھے ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی اوتقول تاکہ یہ نہ کہو لنزلاب لندا کہ کاش ہمارے پاس کوئی کتاب آئی ہوتی تو ہم زیادہ ہدایت والے ہوتے ان سے لو یہ کتاب آگئی اب کیوں نہیں مانتے اسی طرح سورہ فاتر آیت نمبر بیالیس میں بھی گزرا تھا وقسمو بال جہدا قسمے کھاتے ہیں ل انجا اہم نذیر کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ جائے لکون احدام ان احد المم تو یہ زیادہ ہدایت والے ہو جائیں گے ان امتوں میں سے ہر ایک امت سے فلم نذیر بس جب ڈرانے والا آیا تو نفرت کرنے لگے آج بھی بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ کاش ہمیں موقع ملے کہ ہم قرآن سیکھیں اور قرآن سیکھنے کا موقع ملے تو پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں لیکن جب اللہ قرآن کے لیے بٹھا دیتا ہے اور موقع فراہم کرتا ہے لیکن پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتا تو یہاں پہ قرآن مشرقین پر رد کر رہا ہے وہ ان لَيَقُولُونَ القولون ان مِنَ ان بمانے ان کے وہ ان قانول اور بے شک یہ کہتے تھے کہ اللہ کی پیغمبر کی بحثت سے پہلے ان کے بھیجنے سے پہلے لو اندنا ذکر من الین کہ اگر ہوتا ہمارے پاس اگر ہوتی ہمارے پاس ذکرن نصیحت اور ذکر سے مراد یہاں پہ کتاب ہے کہ اگر ہوتی ہمارے پاس ذکر کوئی کتاب من الاولین اگلوں سے اگلوں سے منقول یعنی پہلے پیغمبروں کو اللہ نے کوئی کتاب دی ہوتی اور وہ ہمارے پاس آئی ہوتی ہمارے پاس ہمیں وراثت میں ملی ہوئی ہوتی لو انا اندنا ذکر من الباؤ اجداد وہ مراد ہیں کہ اگر ہوتی ہمارے پاس ذکر کوئی کتاب آسمانی کتاب کوئی نصیحت من الینا یہ اگلوں سے پہلوں سے لَكُنَّا عباد اللہ المخلسین تو ہوتے ہم اللہ کے بندے المخلصین خالص کیے گئے ہم بڑے تابے ہوتے لیکن جب یہ آخری کتاب ان کے پاس آ گئی فکف پس بس انکار کیا انہوں نے اس نصیحت کا قرآن کا اللہ کے پیغمبر کا فصو ف پس نا قریب جان جائیں گے یہ لوگ اپنے انجام کو ابن آیات میں اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہا ہے کہ اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو اے پیغمبر آپ خفا نہ ہو تسلی رکھیں ولقد سبقت سب اقد کل اور تحقیق گزر چکی ہے اور تحقیق گزر چکا ہے کل ہماری بات یعنی ہمارا حکم اور تحقیق گزر چکا ہے کلی ہمارا حکم یعنی پیغمبروں کی نصرت پہ یہاں پہ کلی ہماری بات سے مراد کیا ہے پیغمبروں کی نصرت کرنا ان کی مدد کرنا اور تحقیق گزر چکا ہے کلی ہمارا حکم پیغمبروں کی نصرت پہ لبادن المرسلین یہ ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے لیے اور وہ یہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا حکم کیا ہے ان نہ منصور کے بے شک ان کی مدد کی جائے گی اور یہ مدد کیے ہوئے ہیں یعنی ضرور ان کوئی مدد وہ کی جائے گی ان کا جو مشن ہے دنیاوے میں وہ ضرور پھیل کر رہے گا کہ اگرچہ پیغمبروں کو ظاہراً تکلیف ملے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے لیکن جو مشن وہ دنیا میں پھیلاتے ہیں وہ ضرور پھیل کر رہے گا ان لہم کہ بے شک ان کی مدد کی گئی ہے وہ انجن الغالبون اور بے شک ہمارا لشکر لہوم الغالبون وہی ہے غالب آنے والا جیسے جگہ جگہ قرآن پیغمبروں کے ساتھ یہ کیے گیا وعدہ یہ ذکر کرتا ہے جیسے روم آیت نمبر سینتالیس میں بھی گزرا تھا وکانا حق نالین نسر المن کہ ہم پر لازم ہے مدد کرنا ایمان والوں کی اسی طرح سورہ مومن میں آ جائے گا آیت نمبر اکاون میں ان نالن سور و رسولنا ودینہ آمنو فل دنیا ہم ضرور اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں اسی طرح سورہ مجا آیت نمبر اکیس میں بھی آ جائے گا اللہ انا کہ یہ اللہ کا مقرر کردہ فیصلہ ہے کہ میں اور میرے پیغمبر یہ غالب آئیں گے ضرور غالب آئیں گے تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے ان جن دنا لہو اور بے شک ہمارا لشکر وہی غالب آنے والا ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ عنہ تو آپ اعراض کریں اے پیغمبر ان سے یعنی مطلب یہ کہ ان کی ان کے اعتراضات کی کوئی پرواہ نہ کریں آپ اپنا کام کرتے رہیں ان کی کوئی پرواہ نہ کریں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ کا یہ مانا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت چھوڑ دیں بلکہ برابر اپنے کام کو کرتے رہیں باقی ماندہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے برا بلا کہتا ہے تو چھوڑ دیں اعراض کریں ان سے انہیں منہ نہ لگائے فتو الم بس آپ اعراض کریں ان سے حتاہین ایک وقت تک واب سر اور دیکھیں انہیں قریب یہ لوگ دیکھ لیں گے اپنے انجام کو یہ اب زجر دیا جا رہا ہے, ہے منکرین کو کہ یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے آزاب مذاق بھی اڑاتے ہیں افبا میں نا یس تاجلون تو آیا ہمارے عذاب پر یستاجلون یہ لوگ جلدی کرتے ہیں اور فورن مانگتے ہیں عذاب فا نزلہ بسا پس جب یہ اترے گا یہ آزاب بسا ان کے آنگن میں ساحا میدان کو کہتے ہیں آنگن کو کہتے ہیں پس جب اترے گا یہ عذاب ان کے آنگن میں ان کے میدان میں فسا صبا خلمنظرین تو بہت بری ہوگی صبح ڈرائے جانے والوں کی پھر ان کی صبح وہ بہت بری ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پر کہ انہوں نے سات ہجری میں چڑھائی کی تو وہاں کے یہوت کہ انہوں نے چیخنا چلنا جو ہے وہ شروع کیا اور وہ کہنے لگے محمد واللہ محمد والخمیس کہ محمد آیا قسم اللہ کی محمد والخمیس اور اس کا لشکر اور خمیس اسے اسی لیے کہتے ہیں لشکر کو بعض محدسین کہتے ہیں کہ لشکر میں دراصل لشکر پانچ حصوں میں یعنی خمس سے ہے تو لشکر عموماً اللہ کے پیغمبر کا یا اس دور میں جو لشکر جنگ کی تقسیم وہ ہوتی تھی اور لشکر کو تقسیم کیا جاتا تھا تو پانچ حصوں میں مقدمہ لشکر کا وہ جو پہلا حصہ ہوتا ہے کہ جو بالکل دشمن کے سامنے ساقہ یہ پیچھے جو ہوتا تھا تو یہ اسے کہتے تھے میمنا دائیں ہاتھ پہ اور میسرہ یہ بائیں ہاتھ پہ اور قلب ان کے درمیان میں ہوتا تھا مقدمہ ساکہ میمنا میسرہ اور قلب تو لشکر کو خمیس کہتے تھے واللہ محمد والخمیس کے محمد اور اس کا لشکر وہ آن پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریبت خیبرو خیبر وہ خیبر برباد ہوا خیبر تباہ ہوا خراب ہوا انزا نزلنا بساط قومی ہم جب کسی قوم کی آنگن میں اتر جائیں یعنی ہم ان پر ٹوٹ پڑے اور ان پر نازل ہو جائیں تو پھر ان ڈرائے ہوئے, ہوئے لوگوں کی صبح وہ بہت بری ہوتی ہے فیضا نازل بساحتی بس جب نازل ہوگا یہ عذاب ان کے میدان میں اور ان کے آنگن میں تو بہت بری ہوگی صبح ڈرائے جانے والوں کی ولان تو آپ رگردانی کریں اعراض کریں ان سے ایک وقت تک وابصر اور دیکھیں اور دیکھیں پسان قریب دیکھ لیں گے وہ اپنے انجام کو سورت میں مقصد تھا عز المستفین کا تو اب آخر میں سورت کا وہ جو خلاصہ ہے تو وہ آخری ان آیات میں سورت کو سمیٹا جا رہا ہے کہ جب فرشتے آجز ہیں علیہ السلام آجز ہیں اور مشرقین پر رد کیا گیا وجہ یہ سبحان رب رب العزت عما سفون پاک ہے تمہارا پروردگار تمہارا رب رب العزتی کہ جو مالک ہے عزت کا مشرق اگر اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹہراتا ہے تو اس رب کی عزت پر کوئی حرف نہیں آتا اما یہ یہ اسی سبحان ربکا کے ساتھ پاک ہے تمہارا رب اماں ان باتوں سے کہ جو یہ مشرک اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں اور کمزور صفات بیان کرتے ہیں وہ سلام ان اور سلامتی ہو اللہ کی آلمر سلیم بھیجے ہوئے پیغمبروں پر بالخصوص یہ جو آخری پیغمبر یہ گزرے ویسے تو حضرت نو علیہ السلام ان کے بیان میں جو آیت نمبر پچہتر سے ان کا واقعہ شروع تھا تو حضرت نوح کے بیان میں سلام علی نو پھر ابراہیم کا واقعہ آیت نمبر تریاسی سے سلام علی ابراہیم پھر اسی طرح موسا اور ہارون ان پر بھی سلامتی کا بیان کیا گیا لیکن جو آخری تین پیغمبر تھے الیاس لوت اور یونس یہ جملہ وہاں پہ نہیں تھا تو اب آخر میں یہ قرآن مجید تمام پیغمبروں کے حوالے سے کہہ رہا ہے وہ سلام ان اور سلامتی ہو اللہ کی عال مر وہ بھیجے ہوئے پیغمبروں پر پیغمبر سلامتی میں یہ اللہ کو محتاج ہیں اور اسی طرح جو ان کی اقوام ہیں تو وہ لوگ وہ غرق ہوئے ہیں اور وہ ہلاک ہوئے ہیں الحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریفیں خدائی کی تمام تعریفیں الوحیت کی لا خاص اللہ کے لیے ہیں رب العالمین کہ جو رب ہے تمام جہانوں کا رب ہے تمام مخلوق کا یہ الحمد میں تمام تعریفیں الوحیت کی یہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں یہ الوحیت کا قید کیونکہ اگر تم تمام تعریفیں اللہ کے لیے تو پھر سبحانہ میں جن صفات کی تم نفی کر رہے ہو تو پھر ان کن صفات کی تم نفی کر رہے ہو ایک جانب الحمد میں تمام صفات تم اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہو تو پھر سبحانہ میں کن صفات کی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جن صفات کو تم نے سبحانہ میں اللہ سے نفی کر دیا تو یہاں پہ الحمد میں وہ صفات رہی کہ جو صرف خاص ہیں اللہ کے لیے کہ جو لائق ہیں اللہ کے لیے کہ اسی لیے کہ اگر آپ عام طور پہ ہمارے ہاں جو اردو ترجمہ ملتا ہے تفسیر عثمانی تفسیر عثمانی شبیر احمد عثمانی کا انہوں نے یہی اعتراض کیا ہے اور پھر ترجمے میں انہوں نے نہیں لکھا لیکن ساتھ میں جو ہاشیا لگا ہے اور یہ سورہ فاتحہ میں انہوں نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے یہی اعتراض کیا ہے اور پھر اس کا یہی جواب دیا ہے کہ سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ ہم مانا کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں خدائی کی تمام تعریفیں الوحیت کی اور وہ کہتے ہیں سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ تو وہ وہی عمدہ سے عمدہ کون سی تعریفیں یعنی جو اللہ کی تعریفیں ہیں اور جو اللہ کی صفات ہیں اور اسی طرح سورہ فاتحہ میں ہم نے اس کی پوری تفصیل اور وضاحت کی تھی تفصیل کبیر امام راضی کے حوالے سے کہ صفات اصل میں تین قسم پر ہیں ایک وہ ہے کہ جو خاص اللہ کے لیے لائق ہیں ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے لائق نہیں ہیں اور تیسری وہ ہے کہ جو اشتراک لفظی ہے حقیقت میں فرق ہے الحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریف الوہیت کی خاص اللہ کے لیے کہ جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا ان تین آیات کی بعض روایات میں فضیلت بھی آئی ہے لیکن وہ روایات وہ سندن ثابت نہیں ہے یعنی ان روایات میں کمزوری ہے اسی لیے عام طور پہ مجلس کے اختتام میں آپ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ان کلمات کو بغیر اس کے کہ یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں لیکن مجلس کے اختتام میں اللہ کے پیغمبر سے جو مصنون کلمات ہیں وہ منقول ہیں سبحان کل اشحد الہب تو یہ کلمات منقول ہیں تو اسی لیے جو غیر منقول اور غیر معصور کلمات ہیں تو ان سے ان کی ضرورت نہیں رہتی سورفات میں مقصد تھا عز المستفین آجزی ان برگزیدہ اور چنیدہ مخلوق کی ہم تو آپ پوچھیں ہیں پیغمبر ان سے ان مشرقین سے کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے یہ امخلق نل ملاکت کہ, ام کہ, کیا, جب ہم نے کہ ام کیا جب ہم نے پیدا کیا تھا فرشتوں کو اناسن عورتیں وہم شاہدون تو یہ اس وقت یہ حاضر تھے یہ دیکھنے والے تھے سورہ زخرف میں بھی ان پر یہی رد کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 19 میں وجال الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسن یہ اشہدو خلقہم کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت یہ حاضر تھے وہاں پہ یہ الا انہم من افکہم یقولون خبردار بیشک یہ اپنے جھوٹ کی بنیاد پر کہتے ہیں ولد اللہ کہ اللہ کے نائب ہیں اور اللہ نے اولاد جنی ہے وہ ان لکاد اور بے شک یہ جھوٹے ہیں استفل بنا بنین کیا اللہ نے چنا ہے بیٹیوں کو بیٹوں پر کیا ہوا ہے تمہیں کیسا برا فیصلہ کرتے ہو تم کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے یہ آیا ہے تمہارے لیے دلیل واضح تو لے آؤ اپنی کتاب ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے اپنے دعوے میں اور انہوں نے بنایا ہے اللہ کے درمیان اور جنات کے مابین نصبن رشتہ ناتا ولقد علمت عالمت اور تحقیق جانتے ہیں جنات کے بے شک یہ حاضر کیے گئے ہیں عذاب میں پاک ہے اللہ ان صفات سے مشرک اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں اللہ عباد اللہ المخلصین مگر وہ اللہ کے بندے المخلصین خالص کیے گئے وہ عذاب میں حاضر نہیں کیے جائیں گے فعن نقم پز تم اور وہ کہ جنہیں تم پوچھتے ہو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے بغیر ماں تم علیہ ہی نہیں تو ہو تم اللہ کے مقابلے میں گمراہ کرنے والے کسی کو بھی مگر وہ جو داخل ہونے والا ہے جہنم میں اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی مگر اس کے لیے ہے مرتبہ معلوم یا مگر اس کے لیے ہے وہ کھڑے ہونے کی جگہ معلوم مقرر اور بے شک ہم صف بنانے والے ہیں اور بے شک ہم اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور بے شک کہتے تھے یہ مشرک پیغمبر کے بھیجنے سے پہلے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ کہ کاش کہ ہوتی ہمارے پاس ایک کتاب مِنَ الْأَوَّلِينَ اگلے کی لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو لیکن ہوتے ہم اللہ کے بندے المخلصین خالص گئے تو جب آخری کتاب آ گئی اور ان کی وہ خواہش پوری ہو گئی پکفرو بھی تو انہوں نے انکار کر دیا اس نصیحت کا تو ان قریب یہ لوگ جان جائیں گے اپنے انجام کو متنال عباد المرسلین اور تحقیق گزر چکا ہے گزر چکی ہے ہماری بات اپنے بندوں کے لیے المرسلین بھیجے ہوئے پیغمبروں کے لیے انمل منصور کہ بے شک یہ پیغمبر ان کی مدد کی گئی ہے اور بے شک ہمارا لشکر وہی غالب آنے والے ہیں تو آپ اعراض کرے ان سے حت تاہین ایک وقت تک اور آپ دیکھیں انہیں پس یہ دیکھ لیں گے اپنے انجام کو افب آغا بنا تو آیا ہمارے آذاب پر یس یہ جلدی کرتے ہیں پس جب آ جائے گا پس جب نازل ہوگا یہ عذاب بساطہم ان کے آنگن میں اور ان کے میدان میں تو بہت بری صبح ہوگی المنظرین ڈرائے جانے والوں کی اور آپ اعراض کریں ان سے ایک وقت تک وہ سر اور آپ دیکھیں ان کے انجام کو ان قریب یہ دیکھ لیں گے اپنے انجام کو پاکی ہے تمہارے رب کے لیے کہ جو مالک ہے عزت کا اور پاکی ہے تمہارے رب کے لیے ان صفات سے یہ سفون کے جو یہ مشرق اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں اور سلامتی ہو اللہ کی ان بھیجے ہوئے پیغمبروں پر الحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریف الوہیت کی خدائی کی للہ خاص اللہ کے لیے ہیں کہ جو پالنے والا ہے تمام مخلوق کا واخر دعوانا ان الحمد الحمدللہ رب العالمین